حکم دیا کہ اب بنی حوازن کی طرف اب طائف کی طرف پہنچ کریں جسے جس آگے جا کے آپ غزبہ حنین کے نام سے انشاءاللہ اللہ زندگی تو پڑھیں گے وما اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانو الحمد اللہ تعالی کے فضل و منت و احسان سے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 لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے اسلم تسلم بس ختم ہوئی کیونکہ مسلمان کی دوستی عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے الحبف اللہ, اللہ ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی غزاتی اغراض پہ مبنی نہیں ہوتی تو اس کی بیوی بھی بی اس کے پیچھے چلی گئی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 کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پخارتا شری کو اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ, پہ پہنچا دیتے ہیں پھر شروع کر دیتے تو بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی اسلام میرے دل میں داخل ہو کہا گئے جٹھے ہیں جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آ ہیں تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی جدے میں ہوتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا اور میری بیوی پہنچ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 یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا گیا کہ یار سور اللہ یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی اجر میں نے اس کو عجیر بنایا میں نے اس کو بنا دے دی دیا چپو حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا اور یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابھی سرا جس بندے کا قاتل تھا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 تھوڑی دیر گدری اس نے کہا ابست کیا نا کہ رسول اللہ حضور ہاتھ بڑا میں مسلمان بت کرنا چاہتا ہوں ہاتھ دے کے کھڑا ہے حضور نے ہاتھ نہیں بڑھائے تھوڑی دیر گدری اس نے پھر ہاتھ بڑھانا کہ استد کیا رسول اللہ بھائی یعنی حل اسلام میری بید کریں اسلام پہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں حضور نے ہاتھ حضور چپ خاموش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 اب نے کہا کہ کیا بات ہے اس نے نے کہا کہ میں نے جب اس نے تین دفعہ ہاتھ بڑھایا میں ہاتھ نہیں دے رہا میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھے گئے اٹھ کے تلوار نہیں مادری کہ گردن اڑا دو اب اس کے مکتول کا جو بھائی بیٹھے اللہ رسول لو اشر تنی وائ نہیں حضور خدا کی قسم ہے میرے تو بھائی کا قاتل ہے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 یہ نبی کی شان نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کہتے ہیں اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بہت بڑا سردار اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملے اس کی بیوی اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ابو جہل کے بیٹے کوئی امان مل سکتی ہے اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جل سے حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا تو نے کہا کہاس اللہ اتنی سخت شرط نہ میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے وہ اسلام قبول نہیں کرے گا آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں شاید وہ اسلام لے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 نو ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا ابی بکر کو اور دس ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حج الداف تشریف کیا ابن اسید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترتیب دو نذہ علاً حوازن, حوازن قبیلہ جس جس کو ہنین کے نام سے مشہور ہے اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی حنین تھی لہٰذا اس غزبے کا نام بھی غزبہ حنین ہو گیا فرنا وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن، بنو سقیف یہ بڑا ہی زبردست اور جنگ جو قبیلہ تھا عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتیٰ کے مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مقدمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے نے فرمایا فضا کو چلو اب حوادن پہ چڑھائی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 اور پھر این ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد یہ اقدام آپ بکا کی طرف بدل گئے تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے مقابلہ تو ہوگا لہٰذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر لی اور ان کا اصل سر سردار جو تھا وہ عروت ابن مسعود الثقفی یہ ثقافت بڑا تھا یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید عبد البغیر ابکے میں سے تھا عورت ابن مسعود جو ہے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 لیکن بہرحال لاتا سبو ہو شر لکم بل بلو اخیر الحکم کبھی کبھی وہ برائی کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ بنتا کیونکہ جب آپ کو پتا نا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا پھر تو بندہ سوچتا ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب تک سپر پاور کے پاس دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا رشیا امریکہ کوئی ٹکرا ہے لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ ہو نہیں اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیرو شیما پہ پڑ گیا اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں وہ باغ کس نے استعمال کیا تھا اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا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 رکل نے ہتھیار ڈال دیے کیا سوچتے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے اس لیے پوری تیاری کرو مال بچے بیوی سونا چاندی بکریاں اونٹ سب نے چلو کہ بس یا تو مٹ جائیں گے جان چھوٹے پھر ان کو تو نوتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئیں بات ٹھیک تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا ایک آدمی تھا ان میں در درید ابن نسما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 حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے اسا کو ختم کر حضرت کے مقام پہ, پہ پہنچے وہاں کوئی درخت تھے کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے کوئی بنے ہوئے تھے توڑا پھوڑا واپس آ گئے حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا نے کہا, حضور توڑ دیا توڑ آپ نے نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تم نے کچھ نہیں کیا ارزا کو تو تم نہیں رہے مارے حضور ابھی توڑ کے آ رہا نہیں, نہیں پھر جاؤ حضرت خالد پھر گئے تو وہاں فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا فرا ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جی بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے بدصورت ہے بدشکل ہے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 تو اب جب واپس آئے خالد ابن الولید حضور نے پوچھا ہاں دا ماد عامل خالد خالد کیا, کیا کہا حضور وہاں تو ایک ایسی عورت تھی اب نے کہا ہاں ترکل کلزا یہی تو اسا تھا جس کو تم مار گیا یہ باقی تو پتھر ہے اصل تو وہی تھا شیطان والانس جو عزا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیا جس کو تم نے مارا ہے یہ تو ایک نام ہے بت بنا ہوا ہے تو کلامت ہے ظاہری اصل تو وہ ہے اب تم نے واقعی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 اور بنو سکیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکے ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے اللہ کو تکبل پسند نہیں اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ یو میں جبت کم کسرت ہنین والے دن تمہیں تمہاری کثرت پر تمہاری عادت پر تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم بارہ ہزار کلشکر اچھا اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے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 وَيَوْمَ هُنَيْنِ اِذْ أعجبتكُمْ كثرتكُمْ <شَيْعًا> اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی لیکن ہن والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی بذاکت الرز بیمار اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جین سم وئی تم مدرین اور تم پر برپیٹ دے کے بھاگے حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو کیا دیکھ رہے ہیں صحابہ بھاگ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے آگے بڑھے اور اسی اصنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب ام رسول اللہ حضور کے قریب آئے اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ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 حضور پاک نے جب نے ارد گرد دیکھا تو صرف سو آدمی اور دو عورتیں ہیں حضور نے دیکھا تم کون ہو کہا ہمارا تم کون ہو ہوم ہے حکیم کیا ہے تمہارے ہاتھوں نے کہا کنجر میں دادا کیوں کڑی ہونے کا یارسول آپ پہ قربان ہو جائیں گے کچھ نہیں ہوگا تو ڈال تو بن جائیں گے کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکتے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 ایک آدمی نے آ تو, تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی, زخمی میں نے دیکھا خون بہ رہا تھا بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک ہار میں گرا ہوا تھا حضور نے پھر میں بھی چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ جب آئے تو حضرت خالد کو کوئی ہوش نہیں خون بہ آئے سارے بدن پہ زخم ہے حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا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 اب بنو سکیف نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں سفید گھوڑے ہیں سب کے اور ہزاروں کی تعداد بھاگے اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا اپنو بھاگ رہے اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کی طرح بچے کی طرح سامان کی طرح موٹ کی طرح بس جیتھر منہ آیا بھاگ گئے میلو تک بھاگتے گئے پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی اور سو آدمی مار رہا ہے قتل کر رہا ہے جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے قتل کر رہا ہے اچھا اب صاحبہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے ان کو پتہ لگا کہ ہوا دن بھاگ گیا وہ پھر واپس لوٹے نے کہا بھی ہوا دن بھاگ گئے اللہ کی مدد آ گئی چلو وہ بھی آگا اب فیمس کر جمع ہو گیا بنو حواد بنو سکیف جو تھے بھاگ گئے مالک نے لیہ کے لیا ایک بستی تھی اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ, تھا اس نے جا کر فوراً اس قلعہ میں پڑھا لے لی اور وہی اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 27 فرمائیں مبارک سلسلے کا پناہ لے لی اور وہی اس نے پھر کوشش کی کہ سب لوگوں کو جمع دے کیوں بھاگ گئے ان کے ساتھ تو کوئی لشکر نہیں، ان کا لشکر نہیں ہم نے تو دیکھا لاکھوں کی تعداد میں گھوڑوں پہ لشکر تھا اور سب کے سفید کپڑے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 جے عبرانہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور یہاں حضور نے آ کر اپنا کیمپ لگا دیا اور انتظار کیا کہ بھی انتظار کیا جب سارا لشکر جمع ہو گیا اب حضور نے حکم دیا کہ بھائی طائف پہ حملہ جب طائف پہ جا کر محاصرہ کیا وہ تو قلعے بند ہو گئے مسلمان باہر بیٹھے وہ اندر بیٹھے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 لیکن بلو شکیف بھی سمجھدار تھے انہوں نے کہا تیر بھی کام نہیں کر رہے نیڑے بھی کام نہیں کر رہے آگ بھی کام نہیں کر رہی انہوں نے کہا آنے دو دبا بات کو جب دبا باد قریب ہے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر پتھر سے تو خرچ تو ان کا ہوتا نہیں تھا پتھر سے نتیجہ یہ نکلا گیا دباپ ٹوٹ گئے اور مسلمانوں کو پھر پیچھے ہٹ اب آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن نتیجہ کوئی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 ہم بھی بیٹھے رہیں گے یا دو سال ڈیرہ لگا کے یہاں بیٹھے رہیں گے کبھی تو نکلو گے نا حضور نے حضرت ابو بکر کو بلایا فرمایا ابو بکر اپنے صحابہ میں اعلان کرو رہی واپس آؤ طائف فتح نہیں ہو طائف ہم فتح نہیں کل آتا یار انہوں نے کہا اللہ نے کہہ دیا بہو خدا عالم تک برو اور ایک ایسی علاقہ ہوگا ایسی جماعت کی جس پر تم آپ قادر نہیں ہوں گے آپ فتح نہیں کر سکیں گے مجھے بھائی کے ذریعے خبر دے دی کہ ہم نہیں فتح کر سکیں حضرت بکرائے تمہیں لڑے تھے ابھی بیچن سے دور دور سے وہ ادھر سے اوپر سے اکلے تھے ہو کھڑے ہو کے بات کریے نیچے تھے گھوڑے پہ کھڑے ہو کے بات کر نے کہا عمر جگڑا نہ کرو ادن رسول اللہ حضور نے حکم دے دیا کہ واپس کیوں اس نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ یہ فتح نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس واپسا جی تشریف گائے اور جی میں میرے مدنی پاک نے دس دن تک انتظار فرمایا کہ شاید پتاف والے وہ بنو سکیف شاید ولاٹ آئے شاید ان میں کوئی عقل آ جائے شاید ان میں کوئی رجل رشید پیدا ہو جائے ان کو سمجھا دے لیکن دس دن کی انتظار کے بعد جب کوئی نہ آیا تو حضور نے حکم دیا بھی گڑی میں تقسیم کروں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 اور ایک سو اوکیا سونا ابو سفیان کو دیا جائے اس نے کہا والے ابنی معاویہ یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے دیا میرا بیٹا بھی تو ہے نا معاویہ اس کو بھی تو دے نا حضور نے فرمایا چھیال ابن ہی تو میتھیا اس کے بیٹے کو بھی ایک سو اونٹ اور ایک سو اوکے اس نے کہا حضور میرا بیٹا یدید بھی تو ہے ادور نے فرمایا اس کو بھی ایک سو اونٹ دے دو اور ایک سو اوکیا سونا دے دو جب سارا سونا اکٹھا کیا گیا ادھر نے فرمیا لے جاؤ نے کہا حضور کسی کو حکم نے مجھے اٹھا کے کہا تو خیمے تک تھا کہ آپ نے فرمایا نہیں اٹھانا تمہیں ہوتا جب تمہیں دنیا کی اتنی محبت ہے تو اس کو اٹھاؤ خود اب ابو سفیان اٹھا رہا ہے تین سو اوکیا سونا اٹھانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا نا اب جناب اٹھاتا ہے گر جاتا ہے اٹھاتا ہیں فضا ہے خرس حضور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو کیسے یہ دنیا کی محبت ہے ان کے دلوں؟ حضور نے فر میں آتا رہا ہے اب نے کو بھی ایک سو اونٹ صفان اپنے امیہ حالانکہ کافی اس نے تین ہزار آدمی کو ہتھیار دیا تھا اپنے اس کو بھی ایک سو یہ اصحاب میں تھے ایک سو بکری, دے دو. کہ ایک سو بکری؟ کہا ہاں اچھا ساری میری ہوگی تو کہتے ہیں کہ وہ آرابی بکریاں جب ہم نے دی نا پھر پیچھے دیکھے کوئی آ تو نہیں رہا چیننے کے لیے مذاق تو نہیں کی گئی میرے ساتھ بدو تھا نا جنگل کا بچار تھوڑا دور آگے بکریاں لے جا پھر کھڑا ہو کے دیکھے کوئی آتو نہیں رہا پھر چھین لیں گے جب تسلی ہو گئی تو بھاگا اپنی قوم کے پاس آیا کر لگ گا اجیب اجیبو رسول اللہ او بھاگ بے وقوف نہ بنو اسلام بھی ملتا ہے بکریاں بھی ملتی ہیں چلو مسلمان ہو جاؤ ساری قوم کو لے کے آیا سب کے سب مسلمان سب اسلام نکالے تو دو فائدے ہیں مال بھی مل رہا ہے اسی اسنا میں قیدیوں میں جب عورتیں پکڑی گئی تھیں چونکہ کہ تین ہزار تو عورت تھی نا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 میں کہا حضور اب کہاں لے جاؤں مجھے کلمہ تو پڑھا دیں میں کلمہ تو پڑھ لوں کم از کم میں جنت میں جانے کے حقدار تو بچ جاؤں محمد کے بندے لے کے جا رہی ہے دیکھتے کہتے دیکھا؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور میرے بھائی ہے میں نے نہیں کہا تھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے دودھ پیتے بھائی ہیں آج دیکھیں کیسا حضور نے مجھ پہ کرم اور احسان فرمایا اسی طریقے سے ابھی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 اور تمام نظام جو تھا وہ ابن اس کو دینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ کی طرف لوٹے اور وہ اپنے مسودی جو تھا جو اصل سردار تھا بنو سکیف کا وہ شام سے لوٹا اسے پتہ چلا کہ یہ ہو گیا ہے وہ پھر طائف نہیں کیا جادی سیدھا بدینے میں آ گیا اس نے کہا حضور اتنی اصل میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں نے سمجھ لیا آپ سچے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد نے کہا حضور مجھے اجازت دے ادو قومی اسلام میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا فخلو تم اسلام کی بات کرو گے تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی نے کہا حضور اجازت دیں قوم کو دعوت دے دوں نے کہا فخ تمہیں قتل کر دیں گے حضرت ہادور آپ اجازت تو دیں میں اپنی قوم کو جانتا ہوں میں ان کو کم از کم اسلام کی دعوت تو دوں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 اور مالک اپنے اوف جو تھا وہ اپنے حصن سے نکلا سیدھا مدی پہنچا اسلام ان کو پتہ چلا کہ اروا بھی مسلمان ہو گیا اب مالک اپنے اوف بھی مسلمان ہو گیا ہمارے سردار بڑے بڑے سارے مسلمان ہو گئے بھائی اس کا مطلب ہے اسلام سچا دین ہے ہم اپنا وفد بھیجتے ہیں لیکن اب مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن حضور کے ساتھ کچھ شرطیں کریں گے تاکہ بالکل بھی ہم کمزور ثابت نہ ہوں یعنی کچھ شروط کے ساتھ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 کہ میں اسلام تو تمہارا قبول کر دوں اور تمہیں اجازت دے دوں کہ زنا کرتے رہو انہوں نے کہا اچھا حضور ہمیں پھر سوچنے دیں سوچ کے دوسرے دن آ انہوں نے کہا ٹھیک ہے حضور زنا نہیں کریں گے لیکن مہربانی کریں کم سے کم شراب تو چھٹی دے دیں وہ تو پیتے پیتنے میں بل. میں تو اللہ کے حدود کو نہیں توڑ سکتا میں تو اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے آکام کا پابند ہوں یہ کون سا اسلام ہے جس میں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے پر سوچنے دی. اچھا حضور پھر سوچے پھر تیسرے دن آ انہوں نے کہا اچہ حضور دیکھیں ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں اسلام بھی لاتے ہیں لیکن رنا بھی نہیں کریں گے شراب بھی نہیں پی مہربانی کرے سود والے برات ختم نہ کریں ربا جو ہے نا ہمارا بہت پیسہ پھنسا ہوا ہے با. اور پھر وہ اتنا پیسہ ہمارا رک جائے گا اور اہندا کے لیے ساکھ ہماری ختم ہو جائے گی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 انہوں نے کہا جی وہ کیسے میں نے کہا جی یہ پرسلر ترمیم اور یہ سارے قوانین جن کے تابے ان نے اسلح دینے بند کر دی یہ امدادیں بند کر دی کیونکہ جی ہماری پارلیمنٹ میں ایک کارکن نے ایک رکن اسمبلی نے ایک ترمیم پیش کی تھی منظور ہو گئی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 میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کا پیسہ واپس ہو لیکن کیا کریں اسمبلی نے پاس کر دی یہ تو حل ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی قوت و توفیق اور ایمان بھی تو ہو نا اصل بات تو وہی ہے کہ ایمان ہو تو بہرحال حال انہیں کہا جی نہیں فرمان نہیں ایسا اسلام ہم قبول نہیں کرتے جس میری باہ ہو نے کہا چاہیے جی پھر سوچنا چوتھے دن پھر آ گئے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 مسجد میں تھوڑی کرنے دیں گے آپ گوالے اس کے لیے بھی تو ہمیں کوئی مقام چاہیے نا اضور نے فرمایا لا اقبل میں یہ بھی قبول نہیں کر سکتا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے غیر اللہ کی پرستش کو بٹانے کے لیے اور میں کہوں گا تمہاری ربہ رہ جائے انہوں نے کہا اچھا حضور پھر سوچ تم جاؤ سوچو پھر آ گئے پانچ دن کے بعد حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا حضور ایسا کریں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 دو دن گزر گئے کوش نہیں ہو آگئے انہوں نے کہا جی اب ہمیں پتہ لگ گیا اسلام سچا مذہب ہے اب صحیح مسلمان ہوئے فَأَسْلَمُوا سب کے سب اسلام لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول فرما لیا اب اس کے بعد نمو ہجری جو ہے یہ عام وفود ہے کہ پھر جناب وفد کے وفد جس کو قرآن کہتا ہے اِزَاجَا نَصُرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَلَا اِتَ النَّ سب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں زندگی باقی تو بات باقی والله تعالی اعلم و اللہ تعالیٰ